دلوقتي دلوقتي اس کے بارے میں خیال آ رہا تھا کہ شاید اس کے اس میں اس کے سے گلاس میں شاید الماری کی چار بیچ رکھو ساتھی آپ کا بھٹک رہا ہے باہر برمدن برمدن ساتھی آپ کا بھٹک رہا ہے گراج ایک دفعہ ٹھیک ہے گورنر جانا نحب دو و نسلی علی ما فار مصیبت فلرد و لا فی نفسکم اللہ فی کتاب من قبل انب ان نظال کا اللہ فاطق رہا فین کوئی مصیبت نہیں آتی زمین میں یا خود تمہاری اپنی جانوں میں اللہ پھر کتاب من مل قبر نب رہا لیکن پہلے سے اس کو اللہ تبارم نے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے ظالیہ اللہ سیر پہلے سے بات واقعہ ان سے پہلے کتاب میں لکھ لینا یہ اللّہ تبار تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ بات ہم نے کی ہوئی ہے اس کی خبر آپ کو دے رہے ہیں اس کی خبر سے آپ کچھ لیے دے رہے ہیں کہ کئی لاسے علامہ فات ہوں تاکہ تم سے جو چیز ضائع ہو جائے فوت ہو جائے اس پر تم کو افسوس نہ ہو لطفرمتا تم کو مل جائے اس پر تم اکڑوں نہیں اترانے لگوانے کی جی؟ اللہ, اللہ, اللہ کو پسند نہیں آتا اکڑ باز گال پھلانے والا قبر والے ہوتے تھے باتیں کرتے ہوئے اثرات آتے ہیں قبر کا سر بات کرتے آنٹوں سے رخصاط سے پیشانی کے بلوں سے اس سے معلوم ہو جاتا ہے تو مختار گال پلانے والے اور پھپور پخر کرنے والے مختار پھپور ہے جو کچھ ہونا ہے ہم نے کتاب میں لکھ کر پک دیا ہے اور یہ آج لوگ آج کل کہتے ہیں نا کہ ڈی این اے میں بلو پرنٹ آف فیوچر لائف ہوتا ہے یہ کہتے ہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو بیان کرنے کا بند کرنا پھر <laughs> تو غور کرنا ہو کہ ڈی این اے میں فیوچر کا سارا بلو پرنٹ ہوتا ہے ایک اندازہ ہے یہ بیماریاں آئیں گی اس پر یہ اس کے لات ہوں گے سر ڈی این اے میں اس لیے اس کا تجویز کرنے کا طریقہ ہے اس کا تجویزہ کر کے آدمی مستقبل اس کو پیشن گوئی کر سکتا ہے کہ اتنے عرصے بعد اس کو کینسر ہو سکتا ہے اتنے عرصے بعض کو شوگر ہو سکتی ہے اور اس کے اندر ایسے ہی لیکن ابھی بھی اسباب کا پیدا کرنا اور ترک کرنا اس کے اختیار میں ہے جیل میں تو ہے لیکن انوائرمنٹ جو ہے تو وہ انوائرمنٹ اس کے مطابق ہوگی تو ہو جائے گا انوائرمنٹ نہ وہ سر نہیں ہوگا غیر جو بلو پرنٹ اس بات کو سر لکھا ہوئے تو ہے لوہے محفوظ اور ایک ہے امول کتاب اللہ عائشہ رسمت اللہ بعض باتوں کو مٹاتا ہے اور محفوظ سے بات باتوں کو باقی رکھتا ہے اندو و امول کتاب لوہے محفوظ اوپر کا ظلم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پاس ہے ریکارڈ ہے لوگ محفوظ میں اکثر آئی یہ بات اور اس کے ساتھ جو شرائط تھے وہ وجود میں نہ آئے تو وہ بات آپ کا نہ ہو سکتی اللہ نے اس کو کر دیا اللہ محفوظ کی تاریخ کا محفوظ کر دیا کیوں کہ عمر کتاب میں افسر نہیں تھی عمر کتاب میں وہ مولک تھی تقدیر تقدیر, تقدیر. ملک تھی مبرم نہیں تھی اب باب اگر پیدا ہوں گے تو نہیں بات ہے ہی سامنے آ گئی. ایک آدمی آئے ادھر شیخ ابل قادر جلال رحمت اللہ کے پاس کہ میں بیٹھ ہونا چاہتا ہوں ہوا کہ بد بدبخت ہے کہ چلے جائیں میں آپ کو بیت نہیں کرتا وہاں سے چلے گئے دوسرے بزرگ تھے احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس چلے گئے انہوں نے ان کو بیٹ کر لیا بیٹ کرنے کے بعد کچھ افطر رہے کامل ہو گئے جب کامل ہو گئے ان کو پتہ چلا کہ ان کو شیخ ابد القاد رحمۃ اللہ نے ایسے کہا تھا انہوں نے کہا جاتے ہوئے شیخ ابد القاد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا ملاقات کر کے پھر جانا تو گئے ان سے ملاقات ان کو بڑی حیرت ان نے کی فلاں بھی اس کو میں نے بیت نہیں کیا تھا اور اس کے بارے میں مجھے یہ بات اذراک ہوا تھا کہ یہ شکی شک شکی بدبخت ہے شکی عدلی شکی بدبخ تم نے کہا کہ یہ تو بھائی ہمارے بھائی احمد کبھی رفائی کا ہی کمال کہ ہے کہ شکی کو شہید کرا دیا تھا ہم کیا کر سکتے ہیں بیت کے بارے میں فوراً بیت کرنے کا ہمیں نہیں برتنا اور خاص طور سے سائکیٹرک مریضوں کی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور جب سائکیٹرک مریض کے بعد سلی ہو جائے اس کے بعد کرتے ایسے نہیں کرتے کیوں اس نے کرنا اپنی مرضی پر ہوتا ہے ہونا ہے اور جو اس نے کرنا ہے پھر کچھ اس کے ساتھ حالات خراب ہو جائیں لوگ کہتے ہیں بیچ سے خراب ہو جائے اللہ کے رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اللہ کا ذکر حوض بڑھانے کے لیے حوصلہ اڑانے کے لیے نہیں ہے اللہ کا ذکر حوض بڑھانے کے لیے حوص بڑھانے کے لیے نہیں ہے جس آدمی لوگوں حوص واض جائیں سلسلے میں آنے کے بعد تو یہ اس سلسلے کا نقش ہوتا ہے اور تربیت کرنے والے کا ناڑی پن ہوتا ہے وہ اناڑی ہے تو اس سے آدمی پاگل ہو گیا ہے مجذوب ہو گیا اس کا حوصل خطا ہو گئے وہ اصلی بات کہی تھی یہ اس کو کہنے کہنے کے بعد کہ اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ یہ تھی کہ انسان جو ہے جلد باز ہے کھلے کا انسان ہو اجولہ سارے انسانوں کے بارے میں پھر انسانوں میں پوش انسان ایسے جو بہت ہی جلد باز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تھیلی پر سرس و جمال ہو اردو کے ماورے میں تھیلی پر سرس و جمال ہے سرسوں کے بیج کو تو مٹی میں ڈالو گے پھر مناسب ٹمپریچر ہوگا پانی ہوگا اس کے بعد پھوٹے گا پھٹے گا کوئی کہے گا کہ یہاں ہو گا دوست کر دو تو ممکن بات نہیں ہے نہیں عام طور سے انسان جلد باز ہے اور خاص طور سے جو جلد باز ہوتے ہیں سر یہ بہت پریشان ہوتے ہیں وہ لوگ بہت پریشان ہو جلد باز ہو وہ لوگ بہت پریشان کر جیسے میں چاہوں ویسے ہو اور دعا کے بارے میں بزرگوں کے بارے میں یہ تاثر ہوا ہوا ہے بس آپ جائیں گے دعا کے مار کھائے منہ پر آپ پھیرے بس کام ہو جائے گا ایسا تھا حضور صلی اللہ علیہ کی دعا سے بھی نہیں ہوا دیکھ بزرگی ہو تو کہتے ہیں اس لیے تو ہم کہتے ہیں کچھ تاخیر ایک دفعہ ایک ڈاکٹر آیا تھا نصر اس کو لے کر آیا تھا تو وہ احمد الرح خان بربی کی کچھ باتوں کو جو وہ کرنا چاہتا تو انہوں نے ایسے کیا ہے باقی لوگوں نے نہیں کیا تو پھر ہو جب اس کے بارے ساتھ بات ہوئی تو اپنے موقع کو ثابت نہیں کر سکتا تھا تو کیا تھا وہ عاشق اصول سے ایسا ہو نہیں سکتا تھا نہ کوئی عاشق ہو جائے اور کوئی کام نہ کرتا ہو تو وہ تو دین و شریعت نہیں ہوتی ہے دین شریعت تو اصول ہے پرانے ادیس سے بیان ہوئے ہوئے ہیں بدبت کریں گے اور مچاتے ہیں تو آپ بیٹھے بھی آپ کو نہیں کہا کھول کے ان آگے لگائیں اور ان کا اگر لکڑی ہے تو آگے لگائیں لکڑی نہیں پھر بند کر دیں ان کو وہ نہیں سمجھتے کیا بات تھی وہ اپنے موقف کو ثابت نہیں کر سکتے کہ تو شکر رسول پسند نہیں کر سکتے شریعت تو بہت چیز ہے خندق میں آپ نے کپار کی شکست کی سات دن دعا فرمائی سات دن دعا ساتویں دن جا کر دعا کبولی اور سات دن ایسے سخت آلات تھے فرآن پاک کی آیتیں کہتی ہیں زیادہ تلافار بلغت القلول الحناجر متعلن ضلع آنکھیں پتھرا گئی کلیجے منہ کو آ گئے اور ذہنوں میں اتنا ٹینشن ہوا کہ عجیب طرح عجیب طرح کے خیالات آنے لگے صاحب اکرام جیسے اتنے پختہ شخصیات اتنے پہلوان روحانیت کے اتنا ٹینشن آیا ساتھ قزو خندک میں تین نمازیں قزا ہوئی چار نمازیں قزا ہوئی حضوری چار نمازوں کو اور بدر کے روزے کو توڑنے کو بھائی راستہ بنیاد بنا کر کہا کرتے تھے کہ یہ کام مقصد ہے اور امال مقصد نہیں ہے علماء نے ٹوکا ادر آخر کی بات سیکھیں مقصد امال ہے سبق خادم ہے تبلیغی خادم ہے امال تھا تبلیغی بزرگ ہے نا اس لیے یہ بھی تبلیغی بزرگ ہے کہ نہیں ہے نای? اچھا سر صاحب آواز آپ تک آ رہی ہے آج آواز کمزور ہے آج کتنے دنوں سے ساتھی کو کہا ہوا ہے کہ بائک لگایا کریں گے لیکن آ بیٹھ کر آنے والے آج وقت لے کر آتے ہیں تکلیف برداشت کے آتے ہیں بات اتنا سمجھیں تو وقت ضائع ہماری بھی ہے ہماری اتنی ہے تو کیا کریں رکھتے ہیں یہ لکڑی کے اوپر رکھنا مضمون کیا ہم بنیادے گزرگی جی کی مجلس کے بارے میں ساتھیوں کو کہا ہوا ہے کہ مائک لگائیں گے کافی دنوں سے کہا کہ منگل کی مجلس کی تحقیق کریں اگر نظمی ہے تو وہاں بھی لے جایا کریں ان انہوں نے کھا تھا اس بات کو ہم کی اور روکا اس بات کو <متحدث> <محبت> کیا مضمون تھا جی اب آواز آ ہے آواز فائدہ ہوا تیز ہوئی آواز نہیں ہے اس بنی آواز میں ہوا اچھا ایک کافی ایک کافی ہے یہ اونچا کری کرنا نیچے ہے بھائی چار نمازیں آپ کی قضاء ہوئی خندق میں کیونکہ اتنا ٹینشن کے حالات تھے کہ اس میں آپ کو لیٹنے کا سونے کا موقع نہیں ملا چار باندھے ہوئے اور آپ اپنے خیمے میں تشریف لاتے تھے تھوڑا لیٹے اور پھینک کے شور کی آواز آ رہی تھی فوراً آپ مورچے میں تشریف جاتے تھے اعلیت اسرار ہے اسرار کی تو پوری بات ہے فکر میں کہ اعلیٰ اسرار میں جو نماز کزا ہوتی ہے وہ سزا کے حکم میں نہیں ہے کوئی دائی عورت کے پاس بیٹھی ہوئی ہے بچہ پیدا ہو رہا ہے اس پر ایسے حالات ہو گئے کہ اس کو اندازہ تھا اگر میں اٹھتی ہوں یہاں سے یا بچے کی زندگی خطرے میں یا ماں کی زندگی خطرے میں تو اس وقت نماز نہیں پڑے گی مریضوں کو سنبھالے گی جب ان سے فارغ ہوگی پھر نماز پڑھے گی اس کی نماز قزا نہیں ہے. کیوں کہ حالت استرار میں کو درست کرنے میں یہ مصروف تھی اتنے سخت حالات ہوئے میں آزاد کر رہا تھا کہ دعا کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہم جا نہیں جائیں بزرگوں کے بعد وارس اٹھائیں اور ان پر ہاتھ پھیریں بس کام ہو جائے تو ایسا تو اللہ تبار تعالیٰ نے میاں لمسہ سامنے آیت میں آئے ہوئے متان اصل اللہ والی روایت ہے والذین ولوی نامن ماہو متان رسول اللہ اس سے پہلے کیا آئے گا آپ بھی غور کریں گے جی؟ پھر کہیں گے جی؟ ہم نے ایسی مشکلات میں اور ایسے سختیوں میں ایسے آلات میں لالا اپنے ہم بیال ہے مسلط الام کو کہ یہاں تک حتہ خود رسول والدینامن یہاں تک کہ پیغمبر اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے وہ یہاں تک کہنے یہاں تک کہنے لگے کہ متان رسول اللہ علیہ کی مدد کب آئے گی ہم تو پھس گئے ہم اتنی پریشانی مصیبت میں گر گئے ایسے حالات ہیں مدد کب آئے گی اللہ اللہ قریب کہ انشاءاللہ شاء قریب غریب اللہ تعالی کی مدد ہوگی پھر مدد آئیے اس دن ہمارے بخودار تھے تو ان کو درد تھا پیٹ میں ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ آپریشن کرائیں میرے دل میں ان کا شرے صدر آپریشن کا نہیں ہو رہا میں نے ان سے کہا کہ آپ دم کرایا کریں انہوں نے ایک دفعہ سے کہا کہ دم کر لیں ایک دفعہ شام کو کہا دم کر لیں اور بچے لے کے آپریشن کرا لیے میں نے کہا آپ چیز باری تو آج دس سالوں کی تھی اب آٹھ دس سال نہیں ہیں تو اس پر آٹھ دس دن آٹھ دس مہینے نہیں ہیں تو آٹھ دس ہفتے کوئی مینا دھومی تو لگتا ہے اس پر کرتے یہ ٹھیک ہو جاتی لیکن آپ کا خیال رکھے کوئی تھوک مار کر اس کو دیتا ہے تو اس کو بات تو نہیں ہوتی چیز تو وقت لگنا تھا تو یاد میں نہیں سمجھا سکا آپ کو یاد نہیں سمجھ سکے اور جا کر آپ آپریشن کر کے آ ہیں جی. وہ کہہ تھا کہ آپریشن کے بعد بھی تکلیف برفا نہیں ہو رہی ہے تو مجھے تو اس وقت سے احساس ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب باندھ گئے یہ جی. صحیح ہے خبر نہیں پہنچے ہوئے ٹھیک کہ کہ ہے ان کو تو اپنے آلوں کے ذریعے سے ٹیسٹوں کے ذریعے ان کی تشخیص ہے اور رام جن بزرگوں کے پاس بیٹھے اٹھے ان کا وہ ایک دوسرا تشخیص کا حساب کتاب تھا عجیب و غریب کیا کوئی صبر کرتے اتنی جلد بازی فورن ہو جائے تو ایسا تو ہوتا ہے ایک چیز پر محنت کرنی ہوتی ہے کوشش کرنی ہوتی ہے تو اس کے بعد کوئی چیز تو یوز میں آتی ہے ہمارے جو سو ساتھیوں کا کارخانہ ہے نا وہ بتا رہے تھے کہ ایک مشین پر سو کے دیر سو دفعہ ہم نے اس پر کام کیا اور اُلٹا آتا رہا کہ ڈیڑھ سو بار کر لیکن سو ڈیڑھ سو بار کرنے کے بعد پھر اس نے جا کر صحیح ریسپانس کیا کہتے بار بار ہم کرتے رہے ہم نے جو پنجاب سے بلایا وہ ٹیکنیشین تھا وہ کرتا رہا کرتا رہا, کرتا رہا, کرتا رہا, کرتا رہا کرتے, کرتے, کرتے کرتے کہ ہم ٹانکہ لگاتے تھے وہ کام مشین کا تھے کھل جاتا تھا اس کے بعد ہم ہمارا کارخانہ بنایا ہمارے انجینئر تین دن کام کرنے کے بعد چودہ دن ہتھیار ڈال کر چلے گی ان کا مجھ تو ہوتا ہی نہیں ہے میں تو پہلے بہت ہی نہیں تھا آپ ایران رہے گی کہ ایک پیکٹ سیل نہیں ہو رہا تھا ان سے پیکٹ کے تو بیٹھا رہے کے ساتھ باوجود کمر کے درد کے تکلیف کے نہیں और آپ کریں میرے سننے کیا نہیں ہوتا کیا نہیں ہو رہا اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جان چھوڑے کہ ہم جائیں اور ہمیں آزاد کریں اس مصیبت سے اور میں ان کو چھوڑتا نہیں تھا جو کہ ہم تو دمڑی کی چپڑی کیسے جی؟ کی جی؟ کی جی؟ کی کی چپڑی جائے, دبڑی جائے ہم تو اس حد تک کا ہوتے ہیں <laughs> کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیے نعمت رحمدر کو ضائع نہیں کرنا ہے ایک ایک تنخے کا حساب ہوگا کہ ایک آپ کے سے تھا اس کو آپ نے کیوں ضائع کیا تما ساتھی کہہ رہا ہے تیرا موبائل بدلتے ہیں ٹوٹ گیا ہے ایسا کام نہیں کرتا میں نے جب تک اس پہ جان ہے اس کو میں استعمال کر لیں کہ اللہ کی نیمن کو میں نے نہیں کر لیں جب کام سے چھوڑ دیا پھر دیکھیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں ان کا حساب ہونا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہوتے ہیں کہ چمڑی دمڑی والے کے یوز ہوتے ہیں میں ان کو چھوڑنا نہیں تھا وہ لگے ہوئے ہیں کہ یار جان چھوڑیں میں بیٹھا کے پاس کریں گے آپ کو سیل کر رہے ہیں نہیں ہوا میں اس کو غور سے دیکھ رہا ہوں تو نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب بھرتے ہیں اس چیز کو تو پانی کنارے کو لگ جاتا ہے جب آپ مشین سے گزارتے ہیں تو وہ گرمی کے پانی کو خشک کرتی ہے تو لہٰذا وہ اس کو گرمی کو اس کو سیل کرنے کا موقع نہیں ملتا تو آپ بھرنے میں احتیاط بھرنے میں احتیاط کی سیل شروع ہو گئی اور پھر مجھے بد بدرا تھا گوریاں کیا ہم کہتے ہیں جان چھوٹے ایسے تو اس کو بستے غلط کرتے اب تھوڑی دیر گزری پھر پھر نہیں سیل ہو رہا کیا دیکھے میں یہ نہیں ہو رہا سیل نہیں بڑے خوش ہو گئے کہ اب جان چھوٹے گی اس سے بنا سے جانے والی چھوٹے گی سر پر بیٹھ گیا تو میں نے کہا کریں آپ کیوں نہیں سیل ہو رہا کریں آپ یہ کر رہے میں دیکھ رہا ہوں کر رہے میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھو نا یہ جی بار بار سیلو میں نے غلطی پکڑ لی میں کہا جب اس کو پڑھتے ہیں تو آپ اندر سے پکڑ لیتے ہیں پکڑتے ہیں آپ اونٹے سینڈر سے چھو لیتے ہیں سلو نہیں جگہ چھو لیتے ہیں آپ چھو رہے ہیں سر جگہ چل بھی ہاں تو جو پسینے نکلتا ہے وہ پسینہ ہے ساتھ اس کے نکلنے والی جو ہے جو کچھ نہ کچھ سائڈ کے ساتھ آتے ہیں وہ آتے ہیں تو لہٰذا آپ اس غلطی کو کریکٹ کریں انہیں نے کریکٹ کیا پھر سلونا شروع ہو گیا پھر ان کو میں بہت بڑا لگا کہ ہماری جان چھوٹ رہی تھی اس کو پھر دیکھو دوسری بات نکال کس بات پر رکھی تھی یہ بات بہت جلدی ہاں بار بار کرنا ہوتا ہے ڈیڑھ دفعہ آپریٹ کیا اور ڈیڑھ دفعہ ناکام ڈیڑھ سو دفعہ ناکام ہوئے اور ڈیڑھ سو کے بعد پھر ہم کامیاب ہوئے میرے بھائی ایسے ہی ہے مال بار بار کرنا ہوتا ہے چمٹنا ہوتا ہے دعا نا لگنا چمٹنا لگ سب رجوع کرنا پھر گناہ ہوتا ہے پھر خطا ہوتی ہے پھر واپس آدمی, آدمی آتا ہے پھر چلتے آگے پھر خطا ہو جاتی ہے شیطان کے رہتا نہیں کر سکتا پیچھے ہٹ جا چھوٹ دفعہ کر ان کو سارے تو یہ چھڑوا رہے ہیں پھر آدمی آتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے تو بار بار کرنے سے بار بار ہاں جی پھسلنا گرنا اٹھنا بار بار کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے آدمی یہاں تک کہ آخر آدمی کامیاب ہو جاتا ہے یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے روحانیت بھی ایک دو دن کی بات نہیں ہے یہ بھی پوری کشتی ہے کشتی کیا ہے پوری دنیا مشتی ہے تب جا کر ابھی نفس و شیتان پر غالب آتا ہے اور ایک دفعہ غالب آ گیا آدمی ایک دفعہ سیلف ڈسپلنڈ ہو گیا جب تفص آدمی کا حاصل ہوا So, زندگی تو اس دن سے شروع ہوتی ہے زندگی اس آج بھی کی ہے جس کو ضبط نفس حاصل ہوا ہے جو نفس کی خواہشات پر مرا جا رہا ہے اس کے پیچھے چل رہا ہے اس کا آگے ہتھیار ڈالے ہوئے اس کی تو کوئی زندگی ہی نہیں یہ پنجاب میں ایک برسودار تھا وہ دو سو چالیس پر موٹر سائیکل کو چلاتا تھا دو سو چالیس کلو تو اس کو باہر کہتے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ انکل دو تو زندگی تو سو کے بعد شروع ہوتی ہے ٹو hey, you know? 240 کلو میٹر تو جو 240 کلومیٹر کا جو تھوڑا سلپ ہوا نا تو بازو وہاں پر سر وہاں پر ٹانگیں وہاں پر بس سارا مزہ اس کو بولے آپ بلاد صاحب کی اوقات ہو گئی ککوڑا کھٹک میں مجھے اطلاع میری نو بج کر دس منٹ پر خیبر میڈیکل کالج کے سامنے تو ان کا جنازہ دس بجے ہے تو ان نے مجھے اردمیاں تھا ہارٹ ارادیاں بے قاعدہ ہو گئی تھی ایسے بڑے کرامت والے بزرگ تھے ایسے لوگوں کے جنازے میں جانا بہت زیادہ فائدہ کا ذریعہ ہوتا ہے میں دعا مانگی ہوں یا اللہ میں مزید بھی ہوں اور کنازے پر جانا چاہتا ہوں یہ اللہ تب پہنچانے کے بندوبست کرما میں ایسے میں فوراً یہ اسٹائیک ہوا وائرس ہوا کہ اس وقت آپ کو موٹر نہیں پہنچا سکتی ہے موٹر سائیکل پہنچا سکتا ہے کیونکہ شہر میں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے آدھا گھنٹہ یہ لیتا ہے جیسے پانچ منٹ اور گزر گیا میں پیچھے موٹا ایک لڑکا کھڑا تھا اس نے میں نے کہا کہ یہ کوئی موٹر سائیکل والا مجھے اکوڑا سکھا پہنچا دے گا اسے کہ جانزیب کھڑا ہے نا نوشر ہے روز آتا جاتا ہے وہ آ جس طرح کہ فوجی ڈیوٹی پر آتے ہوئے کرتے سر کیا بات ہے میں نے کہا شہر ابلاغ صاحب کے جنازے پر جانا سر بیٹھو جیور سے بٹھایا راستہ ایک سو بیس کلو پر چھوڑا موٹر سائیکل کیا پجیرو کیا مرسیڈیز سب کو اوورٹیک کر رہا ہے بھی ہوں صاحب کے جنازے سے بعد میں بھی ہمارا بہتر اور وہ ذرا ٹھنڈ بھی تھی آنکھوں میں آواز لگی آنکھوں میں تو شو ہو گیا اس اسپیڈ سے اور پانی بہ رہا ہے وہاں جب میں پہنچا اس نے مجھے دس بجے پہنچایا اس لیے مجھے تارا کہتے ہیں سر آپ نے انجوائے کیا نا میں <laughs> کہا کیا انجوائے کیا بھائی تو شامت ہو گئی تھی <laughs> تو کو دیکھا اسے کہا سر آپ کی آنکھوں کو ذرا تکلیف ہوئی نا واپسی پر میں آپ کو کہنے کو دوں گا نا پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی جنور انجوائے میں نے کہا واپسی پر اللہ کا خوف کرنا ذرا اب میں جداز میں کیا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خاص حضرت مولانکھا کا مرید ہے کہ دیکھو رو رہا ہے رو رہا ہے مسلسل ہماری آنکھوں کو شو ہوا ہوا ہے میں جداز ہوا تو پہلے سے کہا کہ واپسی پر ذرا تیز لگانا کہ سارا پہن کے پہن لے خیر وہ کشان واپسی پر جو اس کے حوالے تھے دیکھ کر آیا میرے کو دور نہیں ہوتا تھا یار کمپیوٹر سینٹر تھا میں اس میں کوئی کام کر رہا تھا اپنے سب چیزیں لکھ رہا تھا تو میں نے کہا بس آپ آپ جائیں میرا یہاں پر کام ہے اس پلازا میں ٹوپل میں جا رہا ہوں نا تو میں نے سوچا کہ یار کو لے کے یہاں تو اس کے وہ واش بیسن کے اس میں شیشے میں نے دیکھا تو میں اپنے آپ کو پہچان نہیں سکا اتنی بڑی بچپن لگی گوگل بلا تو کچے نیچے بیٹھ گیا اتنی گرد پڑی تو یہ لطیفہ کس بار تب سنا آپ نے کیا بیچ کیا تھا ایک سو بیس کلو میٹر کا زبردار حاصل کیا ہوا ہے, ہے. میں تکلیف ہو رہی ہے افریقہ بجے پر خودا ڈرائیور صاحب نے بٹھایا اس سے جو گاڑی کو ستر پر چھوڑا تھا ستر کلو تو ہاں موٹر ہوئے ہیں فٹکے ہیں یار کا منٹ کیا جی وہ تو ایک سو بیس ہے ایک سو بیس سے ضرور کرے میرا ٹکٹ کنفرم ہونا تھا تو پھر میں کہا کہ قاری صاحب لے کر جائے گا جب کا گاڑیاں بٹھایا تو ایک سو پچہتر پر چھوڑی وہ کہہ رہے سر یہاں تو دو سو پر چلاتے ہیں کہ بی ایم یو کو ہم دو سو کلو میٹر پر کر کے اور بٹن بند کر لیتے ہیں بس کو رکھتی ہے دو سو کلو میٹر مزہ تو بہت آ گیا لیکن کسی کا باہر ہیں خیر یہ کرنے تھی آپ کی خدمت میں کہ روحانیت بھی تعزیل سے نہیں ہے ترتیب سے ہے تعزیل کی تو جلدی ترتیب سے ہے اور اس کے لیے محرط مشقت ہے جم کر کام کرنا ہے جم کر کام کرنے کے بعد تو ایسی پرتاثیر چیز ہے کہ ان باتوں کو ان باتوں کو بادشاہ اپنے مال و درست سے آپ نیشنل فوجل سے حاصل نہ کر سکیں جو اللہ تبارک آپ کے ہاتھ میں دے دیں یوفان کے مقابلے جب فاطمہ खड़ी کھڑی ہوئی تھی نا تو ایسا یوفان کو بہت شٹر کیا تھا اور شیکی ہوا تھا اسے بہت پریشان کیا تھا فاطمہ جناب الیکشن میں اور اتنا پریشان تھا اس نے لوگوں سے پوچھا کہ سنا ہے کہ بزرگ ہوتے ہیں ان کے پاس جائے آدمی دعا کرا لیتے ہیں بعض بزرگوں کا چارج ہوتا ہے ملکوں کا اقتدار کی تقسیم کرتے ہیں مجھے ہی بتاؤ ان کو ایک آدمی بتا کہ فلاحی مری کے پہاڑوں میں آئے تھ اس کے پاس جائیں گے آتے وہ گیاں اور دوسرا کا دل چاہے کسی کی پٹائی کرنا کسی کو ڈڈے مارنا جو دل میں آ جائے ہمارا میڈلج کا ٹیکنیشن تھا تو اس نے کہا کہ میں اور میرا بھائی م تین آدمی ہم گئے ہمارے دوسرا بھی تھا تو اس ذرا جا کر اکھڑ بات کر لی سخت بات کہی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ آنے کے بعد چند دنوں کے بعد قتل ہو گیا اس نے خود کہا کہ ہم بزرگوں کے خاندان کے ہیں تو ہم بڑے ڈرے کہ بزرگوں کے بعد گستاخی نہیں کرنی چاہیے پتا نہیں ہمارا کیا ہوگا ہماری پٹائی کرتے کیا تو اس نے کہتے ہیں ایک آدمی ادھر آؤ دارے ادھر آؤ ایک لڑکے کو پیٹ پر سوار کر کے یا پھراؤ مجھے پیٹ پر سوار کرے پھرایا پھراؤ اتار رہا ذرا چلو رکھو جاؤ کم ہو گیا ڈرا لے کر اس کے پیچھے ہوا یہ ڈرڑا لے کر آ جائے اس کا بندوبست ہے کام اس کا ہو رہا ہے کیا پڑھنا تھا جاؤ کچھ ہو رہا تھا بس لگا تو اپنے بری سے سر پر رکھو اس کو سر پر لکشار کام ہو گیا بلدن. بلکہ جو بنگال کا ابدال تھا نا بنگال کا ابدال لدینہ تھا شیخ مجیب کا اقتدار مل گیا ہم بڑے پریشان یاد اللہ اتنا ظلم اتنا کچھ تو خون اتنا قتل و غارت اور ہندو کا اللہ کار اس کا کردار مل گیا اے تو سارا فساد تھا جو وہاں پر تھا او سارے فساد کو جمع کر کے اللہ نے مجھے بھی شکل معاقی کیا اور کیونکہ اس کو اظہار میں پکڑنا چاہتا تھا اس, کو. اس میں مجر فاروق تھا اس کی بیوی بی کو بگا کر لے گیا نجید کا بیٹا اور تین دن کے بعد واپس کیا وہ بڑا دکھیا ہوا میجر فاروق بڑا دکھیا ہوا اس نے اس سے وقت لے کر اس کے پاس کیا اسے بات کہی کہ تیرے بیٹے نے میرے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے کہ جاؤ یار واپس آ گئی اور کیا کرتے چلو انہوں نے کہا کیا سر سلام کر کے آ گیا کہا سر اس نے کہا کہ میرا دل جنتا تھا اندر میرے آگ لگی ہوئی تھی اس کے خلاف اس بیس اس کو بطور انٹرویو اردو ڈائجسٹ کو بیان کیا ہوا ہے بیوی کی بات اسے بیان نہیں کیا ہے باقی اس نے سب کو بیان کیا ہوا بیوی کی بات کس طرح ہوا کہ ہماری ایک جماعت گئی ہوئی تھی نے ایک برفردار سلطان امیز گیا ہوا تھا تو اس سے ملا کیسے میں فاروق سے ملنے کے لیے گیا تو اس نے بتایا کہ چھوڑو یار ایسے تھوڑیٹیکل باتیں کرتے ہو ایکشن میں آ جیسے میں نے ایکشن کیا نا دیکھو آرام سے بیٹھا ہوا ہوں دو گاڑیاں ہیں خوب بزے کی زندگی ہے کچھ میرا نہیں بگڑا ہے تو کہتے ہیں اس طرح ہوا کہ ہم بزرگوں کے بات دعاؤں کے لیے جاتے تھے کہ ہمارا کچھ تسلی ہو کہنا بزرگ کا پتہ چلا ان کے پاس ہم گئے وہاں پر بیٹھے دعا کرائی تو مجھ سے کہا کہ برف تو تمہارے دل میں جو بات اس کو کر گزرو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا تو میں نے کہا جی میرے دل میں کیا بات ہے تم نے کہا مجیب کے قتل کرنے کی جو بات ہے اس مجھے حیرت ہو گئی کہ یہ آدمی جو ہے میرے دل میں یہ بات ہے میں نے کسی کو کہی ہی نہیں ہے لیکن میرے دل میں یاد لگی ہوئی ہے کہ اس کو میں ضرور قتل کروں گا نے اس بات کو کہہ دیا کہتے میں سے ڈر گیا میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی عیسائی کا آدمی ہو یا کوئی خاص ایسا حکومت کا آدمی ہو کہ میرے لیے مصیبت میں بنا رہے کہتے ہیں میں نے اس کے پاس آنا جانا بند کر دیا کہ میری بیوی آتی جاتی تھی تو کہا بیٹی میں آپ کو دن مقرر کر کے دوں گا میں وقت مقرر کر کے دوں گا جس وقت تیرا خامد اس بات کو کرے گا کہتے ہیں ایک دن اس کہاں فلان لینے اور فلان وقت ہے اس میں کرے گا کہتے ہیں اس نے حکم ملا کہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء ہڑتال کر رہے ہیں اور آرٹلری والے اس والے ہیں آرمر کور والے ٹینکوں والے ٹینکوں والے ٹینک نکالیں اور یونیورسٹی کا گھیراؤ کر لیں کہ ٹینکوں میں تھا میرے دو ساتھی اور میجر تھے ان کو میں نے کانفیڈینس میں لیا تھا تو مار کر اسے بھی میں بات کی تھی، میرے ساتھ ظلم ہوا, ہوا. کہ ہمیں جب حکومت ملا کے ٹینک نکالو یونیورسٹی کا کرو تو ہم نے وہ کہتے ہیں ہم سب میں نے ہم نے کہا پارٹنر ٹینک کا دوبارہ نکالنا مشکل ہوتا ہے سڑک پر آڈر ہوتا ہے ہو گیا ہے تو اب کیا تھا کوئی نسی آئے چھوڑو یار آؤ مجیب کی خبر لیتے ہیں کہتے ہیں گئے ہم اس کے اس کے وزراعظ ماؤس کا ہم نے گھیراؤ کیا اور ایک آدمی کو توخم کرنے چھوڑا تھا دس باہر نکل کر ہم آئے ہم نے کہا حکومت جو بھی لیتے لے ہمارا اتنا ہی کام تھا کر کے آ گئے تو بڑی آسودہ زندگی گزارتا فاروق دو گاڑیاں جیسے حسین بادی اس کی بیٹی جو شادی شدہ اس کی بچ گئی تھی اس کے انتظار آیا تھا میں نے سنا کہ اس سے پہلے ہی ملک سے نکل گیا تھا اس بارات کے بادشاہ اپنے اسلیا فوجوں کے ساتھ جو بات اصل نہیں کر سکیں گے اگر اللہ تبارک کا تعلق آپ کو نصیب ہو جائے تو آپ کی ایک آنکھ سے وہ بات ہو سکے گی بعظم کے علامہ اقبال کی کتاب اعظم اس میں سے لکھا ہے کہ جادہ عشق جادہ عشق بسے دور و دراز بولے نا وادی عشق بس بسے, بسے دور و درازست بولے طے شد جادہ ست سالہ باہے ہے کہ عشق جو وادی ہے اگرچہ بہت دور دراز ہے لیکن بعض اوقات ایک آس ہے سارا راستہ طے ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک وہ چیز فرمائے تو ہمارا ایک بخودار تھا وہ میرے پاس آیا کیا میرے اسپتال کا ڈاکٹر بڑی خدمت کرتا تھا بڑے کام اس سے ہمارے مشکل مشکل کیے تو ایسا اگر سر ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک وظیفہ ہے تو وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس کی اجازت ہے مجھے وہ سکھائیں جو اس نے کہی تم so, نے کہا لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو نا تو چپ ہوا کہا تمہاری تو شادی بھی ہوئی ہوئی ہے تو لوگوں کو پتا نہیں تھا مجھے پتا تھا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اس لیے مرضی پر دکھاؤں کہ آپ جو ہے بہت کھڑے لوگوں کے لیے بڑا تو پھر ایسے میں نے کہا لڑکی کی تو منگنی بھی ہوئی ہے سوچنے کہا کہ منگنی بازار میں تو پھر چاہتے ہیں نا جس کے ساتھ منگنی ہو مر بھی سکتا ہے نا مر جائے تو اس نے کہا جی دل میں بات آتی وزیش آپ کس لیے سکھائے کہ اپنے کو بھی کرو لوگوں کو بھی پریشان کروا اللہ